حج کے چھ واجبات ہیں اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا مزدلفہ کے میدان میں دس ذلحج کے بعد نو ذی الحج کے بعد عرفات سے جب چلیں گے تو مضطلفہ میں رات کو پہنچیں گے ٹھہرنا ہے تو مضطلفہ میں صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ جو وقوف ہے دس سلحج ہو جائے گی صبح صبح صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے مضطلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے اور مزدلفہ کی یہ رات ان لوگوں کے لیے جو مزدلفہ میں ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے حق میں للت القدر سے افضل رات ہے اس لیے یہ مزدلفہ کو جو وقوف ہے چاہیے کہ لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ذکر کریں لیکن اہم ترین کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ صبح صادق جب ہو جائے تو اس کے بعد وہاں پر کچھ دیر ٹھہرے یہ ٹھہرنا واجب ہے صفا اور بربا کے درمیان سر کرنا یہ دوسرا واجب ہے اور صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے سفا تک دوسرا چکر اس طرح سات چکر لگانا یہ صحیح کہلاتی ہے اور صحیح واجب رمی اور شیطان کو کنکٹ مارنا یہ حج کا تیسرا واجب ہے اور وہ آدمی جس نے کران کا احرام باندھا ہو اور کران کا احرام اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج کر رہا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں اور درمیان میں اس نے احرام کھولنا نہیں ہے بلکہ عمرہ کر کے باندھے احرام فتح کہ حج بھی اس میں کر لیا اور حج تمکتو جیسے کوئی آدمی جائے گا اور عام طور پہ لوگ حجے جی تمتو کرتے ہیں اور جا کر عمرہ کر کے احرام کو کھول دے گا اور آپ سیل حج کو صبح پھر احرام باندھے گا اور مینا کے لیے چلا جائے گا یہ ہے تمو وہ جو کران والا حاجی ہے اور تمتو والے حاجی صاحبان ان کو قربانی کا کرنا اور اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے حج اور عمرہ دونوں کی توفیق دی ایک جانور کو ذبا کرنا یہ ذبح کرنا واجب ہے اور یہ چوتھا واجب ہے حج کا حج کا پانچواں واجب سر کے بال منڈانا اور کتروانا یا تو بال بڑے ہوں اور کوئی آدمی حجامت کرا لیتا ہے اور سر کے بال اتنے کٹوا دیتا ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بال مجموعی اعتبار سے کٹ جاتے ہیں یہ بھی درست ہے واجب ہے پورا ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے سر کے چار حصے بنا لے اور ایک حصے کے بال اتروا دیے اور تین حصے سر پہ باقی ہیں بال یہ فیل حرام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بعض نادان جنہیں ان مسائل کا علم اور خبر نہیں خبر نہیں ہوتی اور کچھ سیدھے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک چوتھائی سر کے بال مندوا دیتے ہیں باقی سر کے بال بھی قائم ہیں یہ فیل حرام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے دوسری صورت یہ جی ہے کہ کوئی آدمی کئی مرتبہ اس نے بال کٹوائے اور ہوتے ہوتے ایک پور کے برابر رہ گئے انگلی کے ایک پور کے اپنی انگلی کا جو اس کا ایک پور ہے اس کے برابر تو اب سوائے منڈوانے کے اور کوئی صورت نہیں ہے سارے سر کے بال اتروائیں گے پھر آرام کھلے گا اب ایک چوتھائی جو تھا کہ سر کے بال کٹوا لیے جائیں وہ چیز وہ رعایت ختم ہو گئی اور تیسری صورت یہ ہے جو سب سے افضل ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دے یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے ہی کیا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا رحم اللہ المدین اللہ کی رحمت و ان پہ جنہوں نے حلق کروایا سر کے سارے بال اتروا دیے تو ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ ان میں بھی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے صرف حجامت کروائی تھی ایک چوتھائی بال کٹوائے تھے تو انہوں نے اجت کیا کہ اللہ کے رسول المقصرین اور جنہوں نے صرف حجامت کروائی ہے ان کے بارے میں بھی ارشاد ہو تو علص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اللہ کی رحمت و ان پر جنہوں نے سارے بال منڈوا دیے شہاب رضی اللہ عموم کہتے ہیں ہم نے دوبارہ عرض کیا تو علس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا کے فرمایا کے ان پہ بھی ہو جائے جنہوں نے حجامت کرائی رحیم اللہ کے الفاظ پھر بھی, بھی نہیں ارشاد فرو یہ فرمایا کہ ان پر بھی تو اس لیے سب سے افسل تو یہ ہے کہ انسان عمرے میں یا حج میں جب جائے تو سارے سر کے بال اتروا دے اور یہ بال جو سر کے اتارے جائیں گے یہ قیامت میں اس کی نیکیوں میں شمار ہوں گے اور نامۂ عمل میں تولے جائیں گے اللہ کے ہاں زائے جانے والی چیز نہیں بعض فکا حج کے تیس سے زیادہ واجبات شمار کیے آپ نے تو چھ سنے ہیں ابھی اور بعض حضرات نے اس کے تیس اور پینتیس تک واجبات بیان کیے ہیں لیکن ہم نے صرف ان واجبات کو بیان کیا ہے جو بلا واسطہ چھی ہیں باقی جو اور واجب افعال میں کرنے پڑتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا بیان بھی کسی اور آ جائے گا